ون اُدہ محمد رسول تم سنمون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 اومین و رسول فقطفیمہ ام آباد عمیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی و محمد صلی اللّہ علیہ وسلم و شبر العمور محدہ وک اللہ وكل بدعٰ وک وكل بدعطن غلال وک اللہ غلال فنار الوافی بمافِ صحیح حین اس كتاب میں دس کے قریب مقاصد ہیں ان میں سے چوتھا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے احکام الاسرہ جن کے خاندان کے بارے میں احکام و مسائل کے متعلق اور اس میں کئی کتب ہیں ان میں سے پہلی کتاب ہے کتاب النکاح اور کتاب النکاح میں ہم دوسری فصل پڑھ رہے ہیں اور دوسری فصل کا جو باب ہے باب نمبر ساتھ ہے اور وہ کیا ہے الوسیت و بن نسا و حسن و عورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلاط اسلم کی وصیت اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا اس باب کے نیچے تین حدیثیں ہیں حدیث نمبر ایک ہزار تیئیس ایک ہزار چوبیس ایک ہزار پچیس ان میں سے پہلی دو حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر ایک ہزار پچیس سے یعنی کہ ون زیرو ٹو فائیو سے میم اس عدیز کو روایت کرنے والے صحاب امام جو ہیں امام مسلم ہیں اور صحابی جناب بحریرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عن ہیں ان اب رتقال روایت ہے جناب ابحرا رضی اللہ تعالن سے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یف مؤمن المؤمنہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے اس سے نفرت نہ کرے یہاں مومن سے مراد وہ خامد ہے جو اپنی بیوی سے نفرت کرتا ہے اس کو اس سے روکا جا رہا ہے تو مومن سے مراد مرد اور مومنہ سے مراد اس کی بیوی ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی لڑکی کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ پانچ سال دس سال پندرہ سال رہتا ہے تو اس دوران وہ اس کی کئی ایک غلط عادات سے واقف ہو جاتا ہے جو اسے اچھی نہیں لگتی اب وہ اسے سے نفرت کرتا ہے اس سے بغز ہے بوغذ رکھتا ہے اسے بغیر کسی وجہ کے جانتا رہتا ہے کیونکہ اس کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے معمولی سی بات پہ اس کی پٹائی کر دیتا ہے اسے ٹوکتا ہے بلکہ اطلاق دینے کے بارے میں سوچتا ہے جدائی کے بارے میں سوچتا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاملے میں بہترین رہنمائی کی ہے اور آپ نے واضح کیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی وائف کی بیگم کی دو آتیں تین آتیں چار آتیں اچھی نہیں لگتیں تو کتنی اس کی ایسی چیزیں ہوں گی جو تمہیں اچھی لگتی ہوں گی اور اگر آپ اس عورت کو طلاق کے دے کے کسی اور عورت کو لے کر آئیں گے اس کا بھی یہی حال ہوگا اس کی کچھ اور چند عادتیں ہوں گی جو آپ کو بری لگتی ہوں گی شاید پہلی عورت والی نہ ہو لیکن جو کئی خوبیاں پہلی بیگم میں تھیں وہ شاید دوسری میں نہ ہوں تو علاج یہ نہیں ہے کہ آپ وائف تبدیل کریں علاج یہ نہیں ہے کہ آپ معمولی سی بات پہ, پہ پٹائی کر ڈالیں علاج یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن تبدیل کریں آپ کہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی یہ عادت بری ہے یہ عادت اچھی نہیں ہے میں اس کی اصلاح کرتا رہتا ہوں اس کو سمجھاتا رہتا ہوں ہو سکتا ہے اس بری عادت میں کچھ کمی ہو جائے اور میں توجہ رکھوں گا اس کی اچھی عادت پہ ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کروں گا الحمدللہ اور ان اچھی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اپنی وائف کی تعریف کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بری عادات بھی چھوڑنے کی طرف وہ مائل ہو جائے صحیح. تو آپ علیہ السلاۃ والسلام کس قدر رحمت اللہ ہیں آپ جا چکے فوت ہو چکے لیکن آپ کی احادیث آج بھی میاں بیوی بی کو آپس میں جوڑ رہی ہیں آپ کی ان احادیث کی وجہ سے کتنے خاندان ہیں جو اجڑنے سے بچے ہوئے ہیں کتنے میاں بیوی بی ہیں جو جدائی سے محفوظ ہیں جن مردوں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور جو ان کو غصہ آیا ہوتا ہے وائف کے اوپر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر وہ حدیث بول جاتے ہیں دوبارہ کسی عالمی دین سے سن لیتے ہیں دوبارہ کسی مسجد میں سن لیتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مرد و عورت دین سیکھیں قرآن سنیں احادیث سنیں آخر کے ساتھ ساتھ دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ ہے آپس میں محبت پیدا ہوگی آپس میں پیار پیدا ہوگا اگر ایک مرد اپنی بیوی کو درس سناتا ہے خطبہ جمعہ میں لے کر جاتا ہے عید کی نماز کے لیے لے کر جاتا ہے تو سب سے پہلے فائدہ اسی مرد کو ہوگا اس عورت میں نیکی پیدا ہوگی اللہ کا ڈر پیدا ہوگا خاون کا احساس پیدا ہوگا بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا تو آپ دیکھیے کتنی عظیم حدیث ہے آپ علی سب سم فرما رہے ہیں لا يفرق مؤمن المؤمنہ کوئی بھی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے اس, اس سے نفرت ن, نہ کرے ان کاری ہنہا خلو اگر وہ ناپسند کرتا ہے منہ اس سے کس سے اس عورت سے خلو کوئی عادت تو راضیہ یا آخر وہ اس کی کسی دوسری عادت کو پسند کرتا ہوگا تو اس پہ توجہ رکھے او قالا جنا یا کہا کس نے نبی علی سات اسلام نے کیا کہا غئی یعنی کہ یا تو آپ نے کہا تھا رادیا مینہا آخر یا آپ نے کہا تھا رادیا منہا غیرہو اور مفہوم آخر میں دونوں کا ایک ہی ہے لفظی معنی کیا ہوگا رادیہ مینا آخر کہ اس کی کسی اور عادت کو پسند کرتا ہوگا اور ردی یا منہا غی اس کی اس عادت کے علاوہ جو عادت بری لگ رہی ہے اس کے علاوہ عادت کو اچھا سمتا ہوگا تو یعنی کہ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ آپ نے آخر کا لفظ بولا تھا یا غی کا لفظ بولا تھا لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہے نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے تو اگر آپ کو اس کی مثال کے طور پہ بے جا پیسے خرچ کرنا یہ آپ کو برا لگتا ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی وائف توحید کے اوپر ہے آپ یہ دیکھیں آپ کی وائف پابندی سے نماز پڑھنے والی ہے تلاوت کرنے والی ہے اچھے اخلاق کی مالک ہے تو آپ ان اچھی عادات کو ذہن ملاتے ہوئے اس بری عادت کو نظر انداز کر دیں لیکن اس جانب سے آپ اصلاح کرتے رہیں سمجھاتے رہیں جب آپ ایک دفعہ سمجھائیں گے ایک ہفتہ اچھا گزر جائے گا ایک مہینہ اچھا گزر جائے گا پھر دوبارہ سمجھا پھر ایک مہینہ اچھا گزر جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے اسی کے سامنے آپ اس کہیں کہ تمہاری یہ عادت مجھے اچھی لگتی ہے کاش وہ عادت بھی تم چھوڑ دو تو امید ہے کہ وہ چھوڑ دے گی ورنہ کم از کم اس میں کمی آئے گی تو آپ علیہ ساطو السلام کی الفاظ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں بہت ہی عظیم کے الفاظ ہیں اگر یہ لڑکے کو بھی معلوم ہوں لڑکی کو بھی معلوم ہوں بار بار ان الفاظ کا تذکرہ ان کے سامنے ہو تو یقیناً وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے یعنی کہ یہی صورتحال لڑکی کے لیے بھی ہے کہ آپ کا اپنا خاند برا لگتا ہے کیوں جی کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے جبکہ میری جو سہیلیاں ہیں ان کے خاون بہت پڑھے لکھے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کا خاون بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ آپ کی عزت زیادہ کرتا ہو یا مالی لحاظ سے آپ کے خرچ زیادہ کرتا ہو یا اس کا مکان زیادہ مناسب ہو یا بہت زیادہ علم نہ لینے کے باوجود وہ نیک و اللہ سے ڈرنے والا ہو اور آپ کی سہیلیوں کے جو شوہر ہیں چونکہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو اسی وجہ سے دنیا زیادہ دیکھی ہے تو وہ نیکی میں پیچھے ہیں دین میں پیچھے ہیں شرک و بدات میں مبتلا ہیں تو لڑکی کو بھی چاہیے اپنے خامد کی اچھی عادات کی طرف دیکھے اور لڑکے کو بھی چاہیے اپنی بیوی کی اچھی عادات کی طرف دیکھے بری عادات کے معاملے میں اصلاح کی جائے لیکن اس وجہ سے معاملہ طلاق تک پہنچ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ تب تک ہے جب تک کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی نہ کی جائے اگر خامد ایسا ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا سمجھانے کے باوجود کوشن کرنے کے باوجود تو اس سے خلا لے لینا چاہیے اگر ساری کوششیں آپ کر چکی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلی فرصت میں آپ اس سے الگ ہو جائیں نہیں آپ خود اس کو سمجھائیں قائل کریں آپ دیگر کئی امور میں خاموں سے کہیں میں مثال کے طور پہ اپنا حق مہر معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ پکے نمازی بن جائیں میں یہ کرنے کے لیے آپ کے لیے تیار ہوں اگر آپ پکے نمازی بن جائیں کیونکہ خلا لے سے الگ ہونا اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے نہیں آپ اصلاح کریں والد صاحب کے ذریعے لڑکے کے والد کے ذریعے لڑکے کی والدہ کے ذریعے دیگر اہم افراد کے ذریعے لیکن اگر وہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں نماز کبھی نہیں پڑھوں گا تو پھر ایسے خامن کے ساتھ رہنا درست نہیں ہے یا مثال کے طور پہ وہ سودی ملازمت پہ ڈٹا ہوا ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی بھی ایسا کبیرہ گناہ جس کا وہ ارتقاب کرتا ہے مسلسل کرتا ہے سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتا تو پھر وہاں پہ سوچا جا سکتا ہے لیکن پہلے مکمل اصلاح کی کوشش کی جائے یہی معاملہ مرد کے لیے اگر عورت کسی بھی قیمت پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے یا شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی جائے لیکن بعض نہیں آتی تو پھر ظاہر ہے کہ انسان یہ چاہے گا کہ میرے بچوں کی ماں وہ ہو جو توحید کے اوپر ہو تاکہ وہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے لیکن جو دیگر امور ہیں دنیاوی لحاظ سے بری ہیں مثال کے طور پہ کھانا اچھا نہیں بنا سکتی گھر کی صفائی کرنے میں زیادہ اچھی نہیں ہے ایسی چیزوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے <تصفح> اس کے بعد <تصفح> باب نمبر آٹھ باب خیر النسائی من تنی بزعودہ و اولا عورتوں میں سے افضل عورت کون سی ہے بہترین عورت کون سی ہے جو اپنے خامند کا خیال رکھتی ہے اور اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے جو اپنے خامند کا اہتمام کرتی ہے اور اپنی اولاد کا اہتمام کرتی ہے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ایک عورت اپنے خامند کا خیال رکھتی ہو اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جدید تعلیم نے ہمیں اولاد کے قریب کرنے کی بجائے خامد کے قریب کرنے کی بجائے دور کر دیا ہے میں اپنی ماؤں بہنوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے عورتوں کو خامد سے اور اولاد سے کیا کر دیا ہے دور کر دیا ہے یعنی کہ عورت جاب کے طور پہ اپنے آفس میں اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ ہنسنے کے لیے تیار ہے پیار سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے اس کے سامنے یس سر کہنے کے لیے تیار ہے ہوٹلوں میں جب وہ رسیپشن پہ بیٹھتی ہے ہر مرد سے کے ساتھ ہنسنے کے لیے تیار ہے میٹھے بول بولنے کے لیے تیار ہے اگر وہ ایئر ہوسٹس کے طور پہ کام کرتی ہے تو وہاں پہ یہی صورت ہے لیکن جب خامن کے ساتھ گفتگو ہوگی تو وہاں معاملہ کچھ اور ہوگا جبکہ آ حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے جو اپنے خامن کا خیال رکھتی ہے جو اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے آپ دوسروں کا خیال کریں خامن کا خیال نہ کریں کتنے افسوس کی بات ہے اور پھر ہمیں سکھایا کیا جاتا ہے جی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس عورت جو ہے جی وہ بس خامن کے لیے ہے اولاد کے لیے تو اور کس کے لیے آپ نے ہونا ہے ہم تو مرد سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی توجہ کس پہ ہونی چاہیے اپنی وائف پہ اپنے بچوں پہ ان کی اچھی تربیت کرے انہیں اچھے علماء بنائے انہیں قرآن کی تعلیم دے احادیث کی تعلیم دے اور انہیں دنیا دنیا کمانے کا ہنر بھی سکھائے رزق حلال کیسے کمانا ہے یہ بھی سکھائے کیا نبی علی جناب جام بن جبک سے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کیا جی حدیث نمبر ایک ہزار چھبیس ون زیرو ٹو سکس قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی ہو قال سمیت رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نساء و قریش خیر و نسا ان رقب نلابل اہن علاق و ارآٰ الا زو فی یدی جناب ابو راسرویت را ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے قریش کی عورتیں ان کے قریشی عورتیں جن کا تعلق قریش کے خاندان سے ہے قریشی عورتیں ان عورتوں میں سے بہترین ہیں جو اونٹ پہ سوار ہوتی ہیں ان کے اونٹ پہ بیٹھنے والی عورتوں میں سے افضل تین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں اچھا اونٹ پہ بیٹھنے والی عورتیں کون ہیں اس سے مراد ہیں عرب عورتیں اس سے مراد کون ہیں عرب عرب عورتیں یعنی کہ دیکھیں نسا خیر النساء رقیب ن ابل. ابل کس کو کہتے ہیں اونٹوں کو رقیب جو سواری کریں یعنی کہ وہ عورتیں جو اونٹ پہ سواری کرتی ہیں اونٹوں پہ بیٹھتی ہیں ان میں سے افضل تین عورتیں وہ ہیں جو قریش خاندان سے تعلق رکھتی ہیں قریشی ہی عورتیں کیوں افضل ہیں جی ان کا کارنامہ کیا ہے ان کی خوبی کیا ہے فرماقلین یہ ان میں سے کن میں سے عرب عورتوں میں سے یہ اون پہ بیٹھنے والی عورتوں میں سے سب سے بڑھ کر بچے پہ شفقت کرنے والی ہیں سب سے بڑھ کر بچے کا خیال رکھنے والی ہیں وہ ارآلہ زو جنفی دا یدی اور یہ ان عورتوں میں سے سب سے زیادہ خامد کا خیال رکھنے والی ہیں کس لحاظ سے ذات ددی اس کے مال کے لحاظ سے خامد کے مال کا خیال رکھتی ہیں خامد کے مال کو اڑانے والی نہیں ہیں خامد کے مال میں فضول خرچی کرنے والی نہیں ہے خامد کا مال اس کی اجازت کے بغیر دائیں بائیں تقسیم کرنے والی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب عورتوں میں سے قریش کی عورتوں کو کیوں بہترین قرار دیا گیا اس لیے کہ بچوں پہ بہت شفقت کرتی ہیں اور خامن کا بہت خیال رکھتی ہیں خامد کا خامند کے مال کا بھی خیال رکھتی ہیں جو عورت خامند کے مال کا خیال رکھتی ہوگی وہ خاون کا جسمانی طور پہ اس سے کہیں زیادہ خیال رکھتی ہوگی خامند کے کپڑوں کا خاوند کے لباس کا خاوند کے بستر کا خاوند کے جوتوں کا خاوند کے آرام کا تو اس بنیاد پہ ان عورتوں کو بہترین قرار دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عرب عورتوں میں سے نہیں ہے قریشیوں میں سے نہیں ہے اس میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں تو وہ بھی عورت کون سی ہوگی وہ بھی افضل عورت ہوگی وہ بھی کون سی عورت ہوگی افضل عورت ہوگی تو فرمایا نساء قریش قریش کی عورتیں خیر الساء ان رقب اونٹ پہ سواری کرنے والی عورتوں میں سے سب سے افضل عورتیں ہیں کیوں اہناہفل یہ ان میں سے سب سے بڑھ کر بچے پہ شفت کرنے والی وہ الحضو جنفی ذاتی یدی اور ان میں سے سب سے زیادہ اپنے خامد کا مالی لحاظ سے خیال رکھنے والی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت بڑی عمدہ عورت ہے جو بچے پہ شفت کرتی ہے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے اس کے آرام کا خیال رکھتی ہے اس کی تربیت کا خیال رکھتی ہے اس کی تعلیم کا خیال رکھتی ہے اور جو خاند کا خیال رکھتی ہے اس کے جو مال ہے اس میں خیانت نہیں کرتی اور جو خاند مال دے اسے گھر میں ایسے طریقے سے لگاتی ہے کہ تھوڑا مال صرف کرتی ہے اور بہترین کام کر لیتی ہے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے وہ چلاتی ہے گھر کے نظام کو گھر کے سسٹم کو اس کے بعد باب نمبر نو باب خدمت فی اہلی آدمی کا اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا اپنے گھر میں کام کاج میں مصروف رہنا حدیث نمبر ایک ہزار ستائیس ون زیرو ٹو سیون خواہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام امام بخاری رحمہ اللہ ہیں انل اسود روایت ہے اسود بن یزید نخائی رحمہ اللہ سے اسود بن یزین نقعی یہ تابعی ہیں بلکہ یہ عام تعبی نہیں ہیں یہ مخظرم قسم کے تابی ہیں اور مخظرم تابی اس کو کہتے ہیں جس نے زمانۂ جاہلیت بھی پایا ہے زمانہ اسلام بھی پایا ہے یعنی کہ نبی سات اسلام سے ملاقات نہیں کر سکے آپ کو دیکھ نہیں سکے لیکن انہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہے زمانہ اسلام بھی پایا ہے تو بہت بڑے تعبی ہیں اے چھوٹے تابی نہیں ہیں تو اسود بن یزید نقی سے رویت ہے وہ کہتے ہیں سلط عائشہ میں نے سوال کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی تھی نبی علیہ السلات و اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے ان کے گھر میں آپ کی مصروفیت کیا ہوا کرتی تھی قالت تو ام المؤمنین فرمانے لگیں کان یقون فی محنتی اہلی یہ لفظ مہنہ میم کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور میم کے کسرہ کے ساتھ بھی لیکن میم کے فتح کے ساتھ پڑھنا زیادہ مناسب ہے تو کان کن فی محنتی اہلی ہی تعی خدمت اہلی ہی. تو جناب عائشہ نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کے مہنہ میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے مہنہ میں تانی راوی کہتے ہیں کہ حضرت ایسا مرال دے رہی تھی خدمت آلی یعنی کہ محنت آلی اس کا معنی کیا ہے خدمت احلی ہی یعنی کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہتے تھے گھر والوں کی خدمت میں رہتے ان سے تعاون کرتے گھر کے امور میں مدد کرتے ہاتھ بٹاتے اور اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں کئی روایات سے معلوم ہوتی ہیں مثال کے طور پہ کپڑا جو ہے اگر وہ اس کی سلائی کرنا پڑتی تو آپ اس کو ٹھیک کر لیتے اور جوتا جو ہے ٹھیک کرنا پڑتا تو اس کو ٹھیک کر لیتے ڈول جو ہے پانی کا اس کو ٹھیک کر لیتے بکری کا دودھ دونا پڑتا وہ دھو لیتے تو گھر کے کاموں میں آپ مصروف رہا کرتے تھے اب یہاں سے دیکھیں آپ کہ نبی علیہ اللاۃ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں اور گھر کے امور میں وائف کی مدد کرنا گھر کے امور میں حصہ لینا اس کو آپ عیب نہیں سمتے آج کا مرد اس کو ایب سمتا ہے اور اس مرد کا دوسرے مرد مذاق اڑاتے ہیں جو گھر میں کام کرے اور یہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے یہ وہاں پہ صفائیاں پیش کر رہا ہوتا ہے نہیں جی میں تو ایسا نہیں کرتا حالانکہ نبی علی اصلاۃ اسلام یہ کام کرتے تھے تو آپ یہ کام کریں اور باہر لوگوں کو بتائیں کہ میں تعاون کرتا ہوں تاکہ ہمارا رویہ تبدیل ہو ہمارا ماحول تبدیل ہو گھر میں کام نہ کرنا یہ فخر نہیں ہے فخر یہ ہے کہ آپ گھر میں کام کرتے ہیں آپ اپنی وائف کی مدد کرتے ہیں تو گھر میں ہلکی پھلکی یعنی کہ وائف کی مدد کر دینا اس سے تعاون کر دینا یہ عمدہ بات ہے ہمارے نبی علی سات اسلام ایسا کیا کرتے تھے اور ایسا کرنے والا ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے تو کانقنفی محنت آلی آپ اپنے گھر والوں کے ماہانہ میں ہوتے تھے تانی راوی کہتے ہیں ام المن ایشہ مراد دے رہی تھی خدمت علی کہ آپ علیہ اللہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے فیدہ حضرت السلام اور جب نماز حاضر ہو جاتی نماز کا وقت ہو جاتا تو خرج علاسلاتی تب نماز کے لیے نکل جاتے اب یہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ حقوق العباد بھی اور حقوق الرب رب بھی اللہ کے حقوق بھی بندوں کے حقوق بھی تو آپ گھر میں آتے تو بندوں کے حقوق ادا کرتے وائف کے حق ادا کرتے وائف کے ساتھ تعامل کرتے لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا پھر وائف نہیں پھر بچے نہیں پھر کون پھر مسجد پھر اللہ رب العزت تو اس سے پتہ چلا کہ جب بندے کا حق اور اللہ کا حق دونوں جمع ہو جائیں اور اللہ کا حق واجب ہو جیسے نماز پڑھنا ہے تو پھر آپ اللہ کے حق کو مقدم رکھیں اللہ یہ کہ کسی بندے کے مرنے کا خطرہ ہو یا اس قسم کے مسائل ہوں تو وہ مجبوری ہے عام حالات میں اللہ رب العزت کا حق مقدم ہے بندوں کے حق پہ تو یہاں پہ دیکھیے کہ آپ علیہ السلات وسلم نماز کا وقت داخل ہو جانے کے بعد نماز کا وقت ہو جانے کے بعد گار میں بیٹھے نہیں رہتے تھے آج کل کے مردوں کی طرح کہ اذان کی آواز سن لیتے ہیں پھر بھی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی دیکھتے رہیں گے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے رہیں گے ڈرامے دیکھتے رہیں گے کھیلوں کے موضوع پہ سیاست کے موضوع پہ گفتگو کرتے رہیں گے دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے ایسا نہیں ہے نبی علیہ اصلاۃ وسلام ایسا نہیں کرتے تھے آپ نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے <تصفح> اس کے بعد حدیث باب نمبر 10 باب حدیث ام ذرآن ام ذر کی حدیث یہ کیا ہے ام ضر کیا چیز ہے یہ کسی خاتون کی کنیت ہے کسی عورت کی کنیت ہے جیسے کہتے ہیں نا ابو عبداللہ تو یہ مرد کی کنیت ہوئی ایسے آپ کہیں گے ام عبداللہ تو یہ عورت کی کنیت ہوگی اور ام ذر یہ بھی عورت کی کنیت ہے اصل میں ایک جگہ گیارہ عورتیں بیٹھیں گیارہ عورتوں کی مجلس قائم ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے طے کیا کہ یہاں پہ ہر عورت اپنے اپنے خاوند کے بارے میں اپنے اپنے گھر کے بارے میں بتائے اور کوئی جھوٹ نہ کہے اور کوئی بات چھپانے کی اجازت نہیں ہے ہر ایک نے وعدہ کیا بالکل میں سچ کہوں گی تو ہر ایک نے اپنے خاون کا تذکرہ کیا اپنے گھر کا تذکرہ کیا تو ان میں سے ایک خاتون ام زر تھیں انہوں نے اپنے خاون کا تذکرہ بڑے اچھے انداز سے کیا اس کی خوبیاں بیان کی اس کی سخاوت بیان کی اس کا حسن سلوک بیان کیا اور پھر اس کے بچوں کا بھی اچھے انداز سے تذکرہ کیا ان کے خامند کے بچوں کا اور خامن کی ماں کا ان کے اپنی ساتھ کا تذکرہ بڑے اچھے انداز سے کیا تو یہ ساری باتیں جو ہیں ام المومنین عائشہ نے نبی علی سلاد اسلام کے سامنے رکھیں آپ کو یہ ساری باتیں سنائیں تو آپ علی سات اسلام نے آخر میں کہا تھا کہ ایشا میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ابو ذر ام ز ذر کے لیے تھا تو اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی علی سات وسلام اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے بہت تعامل کرنے والے تھے ان کا بہت خیال رکھنے والے تھے اور اس حدیث نے مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا کہ ہم بھی اپنے گھروں میں ایسے ہی اپنی بیویوں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں نرمی کے ساتھ پیش آئیں جیسا کہ ابو ذر تھا اپنی وائف ام ذرا کے لیے تو حدیث نمبر ایک ہزار اٹھائیس ون زیرو ٹو ایٹ قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انعائشت قالت روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتی ہیں جراثا عہدہ عاشرت امرا گیارہ عورتیں بیٹھیں فتح حد انہوں نے معاہدہ کیا آپس میں معاہدہ کیا فتع اور آپس میں طے کیا کہ اللہ یکتمنا تم من اخبار زواج ہند کہ وہ اپنے خامدوں کی باتوں میں سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے اپنے خامدوں کی باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں چھپائیں گی خامد کی ہر بات بیان کریں گی سب کے سامنے فزاکرت کلواحد طریقہ معاملو جی ہا اللہ اب یہ ایک لمبی حدیث ہے لیکن لمبی حدیث یہاں پہ بیان نہیں کی گئی یہاں پہ بس خلاصہ بتا دیا گیا ہے اور وہ کیا بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے ذکر کیا کیا ذکر کیا طریقہ معاملات زع جیحاء اللہ اپنے خامند کے معاملے کا طریقہ اپنے خامند کے سلوک کا طریقہ کہ اس کا خامند اس سے سلوک کیسے کرتا ہے حال ایک نے ان میں سے کیا بیان کیا طریقہ معاملات زو جیحا علیہ اپنے خامند کے اس کے ساتھ سلوک کا طریقہ کہ وہ کیا سلوک کرتا ہے کیسے رویہ اپناتا ہے یہ سارا ذکر کیا وقان افد الحاء الزواد اور ان خامدوں میں سے جو افضل ترین تھا وہ کون تھا ابو ذر تھا قالت عائشہ جناب عائشہ کہتی ہیں قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن تو لکی کہ ابھی زرعین لِ کہ میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ابو زر تھا ام ذر کے لیے کہ یہ گیارہ عورتیں ان میں سے جو ام ذر نے کہا ہے کہ میرا خاون میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے میرے اوپر خرچ کرتا ہے میرے ساتھ تعاون کرتا ہے یہ سارے جو امور ہیں تو ان گیارہ میں سے جو سلوک ابو ذر کا ام ذر کے ساتھ تھا وہی میرا سلوک ایشا تمہارے ساتھ ہے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی علی السلام جناب عائشہ کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے اس لیے ہر خاون کو چاہیے کہ اپنی وائف سے اچھا سلوک کرے اگر نبی علی صلاحت والام جیسا عظیم انسان جن سے افضل کوئی نہیں ہے جن سے بڑا کوئی نہیں ہے جن سے زیادہ مصروف کوئی نہیں تھا اتنی عبادت کے باوجود جہادی امور میں مصروف رہنے کے باوجود اور امت کی ٹینشنیں ذہن میں رکھنے کے باوجود آپ اپنی بیویوں کا خیال رکھتے گھر میں بھی تعاون کرتے سفر میں بھی ساتھ لے جاتے تو ہر خامن کو چاہیے اسی طرح اپنی بیوی کا خیال رکھے اس کے بعد باب نمبر گیارہ باب الحجاب وخروج النساء لہا حجاب پردہ اور عورتوں کا اپنی حاجت کے لیے نکلنا حاجت سے مراد ایک ہوتی ہے قدائے حاجت ان کے پیشاب پخانے کے لیے اور دوسرا کسی بھی ضروری کام کے لیے عام طور پہ بھی میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کدائے حاجت ہوتی ہے جب یہ کہا جائے گھر سے باہر نکلے ہیں اس زمانے میں جب کہ گھروں میں واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اس لفظ کا استعمال پیشاب پخانے کی حاجت پہ ہوتا تھا اور کبھی کبھی اس کا استعمال دوسری حاجات کے اوپر بھی ہو جایا کرتا تھا حدیث ایک ہزار انتیس ون زیرو ٹو نائن اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عائشة ان ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا یخروجنا بل اذا تبر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے ویت ہے کہ بے شک نبی علی وسلم کی بیویاں رات کے وقت نکلا کرتی تھیں جب انہوں نے تبر رزنا کدائے حاجت کے لیے نکلنا ہوتا تھا تبر رزنا یہ براز سے ہے یعنی کہ پشاب پخانے کے لیے نکلنا تو اس کام کے لیے وہ محترم کا نکلتی تھی رات کے وقت کیوں رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے اور پردہ پردے کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے اور اندھیرے میں کسی مرد کا عورتوں کو دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے اس لیے آپ علی علیہ نام کی بیویاں رات کے وقت ہی نکلا کرتی تھیں یعنی کہ دن کے وقت نکلنے سے اجتناب کیا کرتی تھیں اچھا نکلتی کدھر تھیں اب نکلتی تھیں ار المناس مناس نامی جگہ کی طرف اور مناسے جگہ جو ہے اس کا تعارف کیا ہے وہ سعید الفیہ <أفْيح> یہ کھلا میدان تھا یہ جگہ کیا تھی ایک کھلا میدان تھا اور یہ بقی کی جانب تھی یہ جگہ جدر آج کل بقی کا سان ہے اس جانب یہ کھلا میدان تھا تو آپ علی علیہ اللہ کی بیمیاں نکل کے گھروں سے نکل کر کدائے حاجت کے لیے رات کے وقت ادھر جایا, کی جایا, جایا کرتی تھی کرا جایا کرتی تھیں فقان امر ابلخطاب یقول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر بن خطاب نبی علی سات اسلام سے کہا کرتے تھے او حجب نسا اک آپ اپنی بیویوں کو پردے کے بارے میں کہیے آپ ان کا پردہ کروائیے اپنی بیویوں سے حجاب کا مطالبہ کیجئے اپنی بیویوں کو حجاب کا حکم دیجئے پردے کا حکم دیجئے فلم یقن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یف تو نبی علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے یعنی کہ آپ نے ایسا آڈر نہیں دیا تھا جس کے نتیجے میں پردہ واجب ہو جائے جس کے نتیجے میں پردہ ضروری ہو جائے کیونکہ ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا حکم لازل نہیں ہوا تھا فخار جت سعودت و بن تو تو سودا بن تماں نکلیں زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی السلام کی وائف لئی ایک رات من اللیالی راتوں میں سے ایشا رات کے وقت عشاء کے وقت وکانت امراطن طویل اور وہ لمبے قد والی خاتون تھیں طویل قسم کی خاتون تھیں ان کا قد لمبا تھا فلادہ عمر تو جناب عمر نے ان کو آواز دی کن کو جناب سودا بنتے زماں کو کیا واضی القدارف نہ کیا سودا خبردار ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے اے سودا کیوں یہ واضی حرس نالا ایزر الحجاب یہ واض اس لیے دی کہ وہ حرس رکھتے تھے اس بات کی رغبت رکھتے تھے اس بات کی کہ حجاب کو نازل کیا جائے پردے کے حکم کو نازل کیا جائے چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کا حکم نازل ہو جائے فانزل اللہ آیت الحجاب چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کر دی حجاب کی آیت نازل کر دی اور یہ کون سی آیت ہے یہ سر احزاب کی آیت ہے یادین آمن لاتو تنبی اللہ کامن غیر ناظرین انا ولاکنعی تم فتخلو فا قائم تم فن تشرو ولا مستََََََََسين عليّى حديثنبى فيّى و اللّہيم الحقن فص البم القلو بکم وقلوب ہن اس عيد کا مفہوم اور خلاصہ کیا ہے کہ اے ایمان والو تم نبی علیہ الصلاۃ اسلام کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے بغیر اجازت کے آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے ہاں جب تمہیں اجازت دی جائے اور بلایا جائے کس کے لیے کھانے کے لیے تب تمہیں آنے کی اجازت ہے وہ بھی اس وقت آنا جب کھانا پک جائے یہ نہیں کہ پہلے ہی اتنی دیر آ کے بیٹھ جاؤ ولاکن اذا دئی تم تو جب تمہیں دعوت دی جائے تو پھر نبی علیہ السلام کی گھر میں داخل ہو سکتے ہو اور جب کھانا کھا لو تو پھر تم آپ کے گھر سے نکل جاؤ وہاں بیٹھ کے گفتگو کرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ چیز نبی علیہ الات اسلام کو تکلیف دیتی ہے اور آپ شرماتے ہیں یہ حق بات کہنے سے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس کے بعد کہا ویدا سل تم و جب تم نبی علیہ الساط اسلام کی بیویوں سے کوئی سوال کرو کوئی پوچھنا چاہو کوئی چیز لینی ہو تو فص علّم ورائے حجاب تو ان سے سوال کرو پردے کے پیچھے سے آگے درمیان میں پردہ ہونا چاہیے یعنی کہ تم ان کے چہرے کو دیکھ نہ پاؤ درمیان میں پردہ ہو کیوں فرمایا داکم الطح القلوبم اقلوب ہند اس سے تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں گے ان کے دل بھی پاکیزہ رہیں گے یہ ہے آیت الحجاب سورہ اذاب اور غالباً یہ ایت نمبر باون ففٹی ٹو بنتی ہے تو اس ایت میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا ہے اور یہ بات معلوم رہے کہ بہت سی احادیث میں واضح طور پہ آتا ہے کہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے جناب زینب بن تجاج کی شادی کے بعد نبی علی سات اسلام نے زینب بن تجاج سے شادی کی اور یہ زینب بن تجاش وہی ہیں جو آپ کی پھوپھو کی بیٹی ہیں اور آپ نے پہلے ان کی شادی کی تھی جناب زید بن ہارسہ سے جن کو آپ نے کسی زمانے میں منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا لیکن زینب رضی اللہ تعالی عنہ میں اور زید میں نباہ نہ ہو سکا ان کے تعلقات آپس میں ایسے نہیں رہے کہ بطوری میاں بیوی بی وہ مزید آگے بڑھ سکیں تو جناب زید نے ان کو طلاق دے دی تو اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اوپر سے آپ کا نکاح جناب زینب سے کر دیا جب کہ نبی علی سات اسلام ایسا نہیں چاہتے تھے کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ اہل مکہ باتیں کریں گے کہ دیکھو اس نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے جب کہ وہ آپ کی بہو نہیں تھیں کیونکہ زید آپ کے بیٹے نہیں تھے منہ بولا بیٹا ہونا اور چیز ہے حقیقی بیٹا ہونا اور چیز ہے تو جناب زینب انتجاج سے آپ کی شادی ہو گئی پھر آپ نے ان کا ولیمہ بھی کیا ولیمے کے موقع پہ آپ نے صحابہ کرم کو بلایا ان کی دعوت کی وہ آئے اب آپ چاہتے تھے کہ کھانا کھا کے یہ لوگ چلے جائیں اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا کہ آپ گھر سے اٹھے باہر چلے گئے تاکہ یہ لوگ بھی چلے جائیں لیکن سب لوگ چلے گئے تین لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے آپ دوبارہ آئے تو پھر بیٹھے ہوئے تھے آپ پھر نکل گیا باہر بہرحال وہ کافی تاخیر سے اٹھے جب وہ اٹھ گئے تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں اب آپ گھر میں داخل ہوئے انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے داخل ہونے لگا یہ کہ انس بن مالک آپ کی خدمت کیا کرتے تھے پہلے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے کہتے ہیں میں داخل ہونے لگا تو نبی علی سات و اسلام نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور پردے کا حکم نازل ہو گیا تو اس سے پتا چلا کہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے جناب زینب بنت جاج کی شادی کے بعد اور ابھی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد تو ان دونوں میں بظاہر تعارث اور ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ واقعہ بھی ہوا اور اس کے بعد زینب بن تجاج کی شادی بھی ہوئی اور انہی دنوں یہ پردے کا حکم نازل ہو گیا تو اس لیے آپس میں کوئی تعلض نہیں ہے یہ واقعہ ہوا جناب عمر چاہتے تھے کہ پردے کا حکم نازل ہو جناب عمر بڑی غیرت والے تھے اور وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں ان پہ دوسرے مردوں کی نگاہ پڑے اور انہوں نے آپ علیہ سات اسلام کے سامنے اس خواہش کا اظہار بھی کیا لیکن آپ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو اس کے ساتھ ہی حجاب شروع ہو گیا پردہ شروع ہو گیا اور یہاں عید کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم آپ کی بیویوں سے جب سوال کرنا چاہو پردے کے پیچھے سے کرو اس سے تمہارے دل بھی پاک رہیں گے اور ان کے دل بھی اور آج جب ہم پردے کا کہتے ہیں تو عورتیں کیا کہتی ہیں مرد کیا کہتے ہیں جی دل صاف ہونا چاہیے پردہ دل کا ہوتا ہے تو نعوذ باللہ کیا صحابہ کے نام کے دل صاف اور پاک نہیں تھے کیا نبی علیہ وسلم کی بیویوں کے دل پاک اور صاف نہیں تھے ان سے زیادہ کس کے دل پاک صاف ہوں گے جب انہیں پردے کا حکم ملا ہے تو دوسروں کے لیے یہ حکم بدرجۂ اولا ہے دوسروں کو اس معاملے میں ان سے کہیں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہمارے دل بھی پاک رہیں اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہماری عورتوں سے گفتگو پردے کے پیچھے سے ہو اور وہ بھی ضروری گفتگو اور ان کی بھی ہم سے گفتگو پردے کے پیچھے سے ہو تو اس سے ہمارے دل بھی پاک رہیں گے ان کے دل بھی پاک رہیں گے اور آج ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ یہ تو جی میرے پھوپھو کا بیٹا ہے یہ میری خالہ کا بیٹا ہے یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے وہ بھی میرا بھائی یہ بھی میرا بھائی یہ بھی میرا بھائی یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے اگر یہ پردے سے بچنے کے لیے کہی جا رہی ہے ویسے کوئی شک نہیں سارے مسلمان آپ کے بھائی ہیں دینی لحاظ سے اور یہ جو پھوپھو کا بیٹا ہے وہ دینی لحاظ سے بھی رشتے داری کے لحاظ سے بھی لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تب وہ بھائی نہیں ہے کیونکہ پھوپھو کے بیٹے سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اگر بھائی ہے تو نکاح کیوں ہو رہا ہے اس سے اگر بھائی ہے تو وہ آپ کے باپ کے فوت ہونے پہ آپ کے باپ کی جائیداد کا وارث کیوں نہیں بنتا تو پتہ چلا وہ بھائی نہیں ہے ہاں آپ ویسے پیار سے کہہ لیں کوئی عرض نہیں ہے لیکن جب شریعت کی بات آئے گی تو تب وہ بائنی ہوگا تب آپ اس سے پردہ کریں گی آپ اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ نہیں سکیں گی تو ان امور کا خیال رکھنا چاہیے یہاں پہ جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے شاید کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ جناب عمر فروق نے سودا رضی اللہ عنہ کو کیسے پہچان لیا تو ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سودا کون ہے قریش سے تلق رکھتی ہیں اور جناب عمر کہاں سے ہیں وہ بھی قریشی ہیں وہ بھی مکہ کی یہ بھی مکہ کے ادھر ہی سب پلے بڑے ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے دین تو بعد میں آیا پردے کے حکام تو بعد میں آئے پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے دیکھتے رہتے تھے ایک دوسرے کو تو اس لیے کچھ زیادہ عجیب بات نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے اس کے بعد اسی عدیض کا ایک اور حصہ جو ایک اور روایت میں آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ ہماری کتاب میں موجود ہے میں اپنی طرف سے بیان نہیں کروں گا وہ کیسے ہے کہ وہ فی اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کی امام بخاری اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے یعنی کہ اس حدیث کی ایک روایت میں ہے قالت وہ کہتی ہیں کون ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خرج سودت بعدما ضرب الحجاب لحاجتیہ کہ سودا نکلیں سودا کون سی سودا بنت زمع سودا بنت زمع کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں یعنی کہ جناب خدیجہ کے بعد جن سے آپ نے شادی کی تھی وہ کون تھیں سودا تھیں اور یہی وہ ہیں جو بڑی عمر کی تھیں جنہوں نے اپنی باری جناب عائشہ کو گفٹ کر دی تھی تو سودا نکلی باد معری بل حجاب حجاب نازل ہو جانے کے بعد حجاب سے مراد کیا ہے پرد. پردہ یعنی کہ پردے کا حکم نازل ہو جانے کے بعد سودا نکلی لہاجت یا اپنی کسی حاجت کے لیے اپنی حاجت کے لیے اور اس حاجت سے مراد کذائی حاجت بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے وکانتی مراتن لا تخفہ علا میاں لفوا اور وہ بھاری جسم والی تھیں ان کا جسم بھاری تھا یعنی کے لمبے کی بھی تھیں اور یہاں سے پتہ چلا کہ جسم بھاری بھی تھا تو وہ بھاری جسم والی تھی لا تخفا على من فوہا وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی اس سے جو ان کو پہچانتا تھا یعنی کہ جو ان کو پہلے سے پہچانتا تھا اب اگر یہ عورتوں میں کھڑی ہیں تو پہچان لے گا کہ یہ سودا ہے کیونکہ پہلے سے آپ نے دیکھا ہوا ہے اب ان کا کاد بھی لمبا ہے جسم بھی بھاری ہے تو جس نے پہلے سے دیکھا ہے وہ پہچان لے گا کہ یہ سودا ہے یہ مطلب ہے فرآہ فرآہا عمر بن الخط تو انہیں دیکھ لیا عمر بن خطاب نے فقالا تو انہوں نے کہا یا سودا اے سودا اما و ما تخفین علین خبردار اللہ کی قسم تم ہم سے مخفی نہیں ہو چھپی ہوئی نہیں ہو یعنی کہ ہم تمہیں پہچان رہے ہیں تم ہم سے مخفی نہیں ہو چھپی ہوئی نہیں ہو فندری کی فتخر تو دیکھو تم کیسے نکلتی ہو یعنی کہ غور کرو تم گھر سے کیسے نکلتی ہو یعنی کہ اگر نکلنا بھی ہے تو ایسے نکلو کہ پہچانی نہ جاؤ یعنی کہ ہم تو تمہیں پہچان رہے ہیں آلت کہتی ہیں امر مملین ایسا کہتی ہیں کہتی ہیں فن کفعت ات تو وہ پلٹی واپسی کی راہ لیتے ہوئے ان کے وہ پلٹی راج اتنے سال میں کہ واپس آ رہی تھی ان کے اپنے کام کے لیے نہیں گئی جناب عمر کی باتیں سن کے واپس آ گئی واپس پل جائیں واپس آ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام میرے گھر میں تھے ان کے جناب سودا اس واقعے کے بعد کس کے پاس آ ہیں اللہ کے رسول کے پاس اب اللہ کے رسول جناب ایسے کے گھر میں تھے تو سودا ادھر آ وہ ان نحول اور آپ کیا کر رہے تھے آپ رات کا کھانا کھا رہے تھے جب سودا آئی ہیں تو نبی علیہ السلام کیا کر رہے تھے بے شک آپ رات کا کھانا کھا رہے تھے اور فی ید ہی ارکن اس آر میں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جس کے اوپر کچھ گوشت تھا ارقن ایسی ہڈی کو کہتے ہیں جس کے اوپر تھوڑا بہت گوشت ہو فدغلت تو سودا تشریف لیں آئیں داخل ہوئیں فقالت کہنے لگیں یا رسول اللہ اللہ کے رسول انی خرجت تو لبا دی حاجت بے شک میں نکلی اپنی کسی حاجت کے لیے فقال علی عمر وقدا وقدا تو عمر نے مجھ سے اس طرح اس طرح کہا ہے یہ یہ باتیں کی ہیں قلت امر نے ایسا کہتی ہیں ف او اللہ تو اللہ نے آپ کی طرف وہی کی کس کی طرف اللہ اللہ کے نبی علی صن کی طرف اللہ نے وہی کی سم مروفی آن ہو پھر آپ سے یہ چیز دور کر دی گئی کون سی چیز یہ وہی کی حالت یہ وہی کی حالت آپ سے کیا کر دی گئی دی آپ سے دور کر دی گئی یعنی کہ آپ کے اوپر جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کی حالت جو ہے وہ ایسی ہوتی تھی کہ سردیوں میں بھی آپ کو گرمی لگتی تھی پسینہ آپ کو آتا پسینے کے قطرے گرنے لگتے اور جسم آپ کا بوجھل ہو جاتا تو یہ حالت پھر ختم کر دی گئی وہی ان کے اس کا مطلب ہے کہ وہی ختم ہو گئی پہلے وہی شروع ہوئی پھر جناب آپ بتانے لگیں کہ پھر وہ ختم ہو گئی ان نلار کافی جبکہ وہ ہڈی جس کے اوپر گوشت تھا وہ ابھی تک آپ کے ہاتھ میں تھی ما وضعو اس کو آپ نے زمین پہ رکھا نہیں تھا اس کو پھینکا نہیں تھا وہ, وہ ہاتھ میں ویسے ہی فقال تو آپ نے کہا کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ند ادین النا ان تخرجن حاجتی بے شک بات یہ ہے کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی حاجت کے لیے نکل سکتی ہو یہاں سے کیا پتہ چلا یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلاط والسلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کتنا اچھا تھا جناب عمر کا واقعہ ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آگے سے ڈانٹا ہو کہ بھئی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے نہیں ایسی کوئی بات نہیں کی اور پھر آپ پہ وہی نادر ہونا شروع ہوئی ہے سے پتا چلا کہ آپ کے اوپر قرآن کے علاوہ وہی بھی نازل ہوتی تھی آپ کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی تھی ابھی وہی آپ پہ نازل ہوئی ہے اور وہی نازل ہونے کے بعد آپ نے کیا بتایا کہ اللہ نے تمہیں اپنی حاجت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی ہے تو اب ایسی کوئی عیت قرآن میں نہیں ہے تو یہ کیا حدیث ہے تو پتہ چلا کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے اور آپ علیہ السلاط پہ جو احادیث ہیں جو نازل ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کی وہی ہیں اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ عماینت قوان ان انََََََََََََ اللہ وا كہ آپ علیہ الصلاط و السلام اپنی ذاتی خواہش سے بات نہیں کرتے وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں تو آپ پہ نازل كردہ وہيى قرآن کی شکل میں بھی موجود ہے اور آپ علی سب کی احادیث کی شکل میں بھی موجود ہے قرآن پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والا اور آپ کی احادیث سے انکار کرنے والا یہ ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان وہیں ہوگا جو قرآن پہ بھی ایمان لائے اور آپ علی صف سے ثابت شدہ احادیث پہ بھی ایمان لائے اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ عورتوں کو اپنی حاجت کے لیے ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے نکلنا ہر وقت یہ چاہنا کہ آج فلاں بازار میں چلیں فلاں بازار میں, میں چلیں فلاں مارکیٹ میں چلیں فلاں مارکیٹ میں چلیں تو یہ شریعت کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حضاب میں وقر فی بوتھی کلنا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو تو ملازمت کرنا شوق کے طور پہ یہ مناسب نہیں ہے ہاں ملازمت آپ تب کریں جب آپ کو اس کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ طلاق ہو گئی ہے یا آپ بیوہ ہیں یا خاون کی تنخواہ بہت کم ہے یا خاون کی تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا لیکن شوقیہ طور پہ گھر میں سب کچھ موجود ہے خاون کھلا خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے لیے تیار بھی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں میری خدمت کریں بچوں کی خدمت کریں لیکن بس باہر نکلنے کا شوق ہے جی تو یہ چیز جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور یہاں پہ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنی حاجت کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے تو جب کبھی ضرورت ہو عورت بازار میں جا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بلا ضرورت ایسے گھومنے کے لیے اس سے بچنا چاہیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے عورت کے لیے بہترین جگہ اس کا گھر ہے وہاں اپنا دل لگائے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اس کے بعد باب نمبر بارہ باب تحریم و حضر فراش جی خاون کا بستر چھوڑ دینا حرام ہے خاون کے بستر کو چھوڑ دینے کی حرمت کا بیان پہلے ترجمہ پیش کروں گا اس کے بعد گفتگو کریں گے اس حدیث پہ حدیث نمبر ایک ہزار تیس ون زیرو تھری زیرو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابی حرئی رت رضی اللہ عنہ قال روایت ہے جناب ابو ہُرا رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا در رد العمر فابت فبات غضبان علیہ لعنت حل تصبح کہ جب کوئی آدمی بلائے اپنی وائف کو اپنی بیگم کو کدھر بلائے الفلاشی اپنے بستر کی طرف فعبت تو وہ انکار کر دے کس بات سے آنے سے فباتہ غزبان عالیحا تو رات گزارے اس حال میں کہ وہ اس پہ ناراض ہو کون رات گزارے مرد مرد اس حال میں رات گزارے کہ وہ اس پہ ناراض ہو کس پہ اپنی بیوی پہ اپنی وائف پہ تو لہنتہ اس عورت پہ لانتے کرتے ہیں فرشتے حتہ تص کب تک صبح. یہاں تک کہ صبح کر لے صبح ہو جائے اس حدیث سے کیا پتا چلا ہمیں ایک تو یہ پتا چلا کہ شادی کے بعد میاں بیوی کو ایک جگہ پہ سونا چاہیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پہ پاکو ہند میں ایسا نہیں کیا جاتا گھروں میں ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک کمرے میں رہیں تو اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور مجھے تعجب ہوتا ہے پاکو ہند کے کلچر پہ ہمارے رسم و رواج پہ کہ نکاح ہونے سے پہلے اگر ہماری لڑکی ہماری بہن ہماری بیٹی پھوپھو کے لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے خالہ کے لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے لیکن نکاح کے بعد میاں بیوی اگر ایک ساتھ رہیں جڑ جڑ کے رہیں تو پھر وہ ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے جب یہ کام غلط تھا تب ہمارے لیے مسئلہ نہیں تھا جب یہ کام ٹھیک ہے اب ہمارے لیے مسئلہ بن گیا شیخ عثیمین رحمہ اللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین اور جن کی بہت ساری کتب ہیں مسئلے حرام میں درس دیتے رہے مث نبی میں بھی انہوں نے کئی دفعہ درس دیا ہے وہ سورہ نساء کی ایک عیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں جس عیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلّاتی تخافون شوزہ ہننا فائد و ہوننا وحجر ون کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے ڈرتے ہو فائد ان کو سمجھاؤ ان کو وعد و کرو اور ان کی پٹائی کرو یعنی کہ ہلکی پھلکی پٹائی کرو اگر سمجھانے سے وہ باز نہیں آتی آپ نے سمجھایا واز کیا نصیحت کی لیکن نہیں سمجھ رہی تو ان کی ہرکی پھلکی پٹائی بھی کر سکتے ہو وہاں پہ یہ بھی آیا فائد و ہننا وہ جروح ہنفیل مزاجی کہ ان کے بصر الگ کر دو تو اس سے کیا پتہ چلا شیب السمین کہتے پتہ چلا کہ میاں بیوی بی کا بستر ایک ہونا چاہیے ان کو ایک ساتھ رہنا چاہیے نکاح کا مقصد ہی یہی ہے تو یہ چیز جو ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مرد بیوی بی کو بلائے اپنے بستر پہ اور وہ نہ آئے اور خاون ناد رہے تو صبح تک فری سے لانتے کرتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ خاوند کی یہ بنیادی ضرورت ہے جس کے لیے نکاح کیا گیا ہے تاکہ خامد گناہ سے بچا رہے بدکاری سے بچا رہے تاکہ اس کی نگاہیں جھکی رہیں تاکہ وہ دوسری عورتوں کی جانب نہ دیکھے تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب خامد بلائے تو اس کے بلانے پہ وہ حاضر ہو جائے اس کے پاس پہنچ جائے اور خواہش خاون اپنی اگر پوری کرنا چاہتا ہے تو اس سے اس مسئلے میں تعامل کرے اگر تعاون نہیں کرے گی صبح تک فرشتے لانتے کریں گے اس کا مطلب ہے کون سا گنا ہوا صغیرہ یا کبیرہ یہ کبیرا گناہ ہوا کون سا گناہ ہوا یہ کبیرا گنا ہوا جس کی وجہ سے لانتے نازل ہو رہی ہیں یہ کون سا گناہ ہوا یہ کبیرہ گناہ ہوا تو عورت کو اس معاملے میں اپنے رب کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اس کو ناراض کروں گی تو میرے اوپر میرا رب ناراض ہوگا میرے اوپر لانتے برسیں گی اور لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو فرشتے بار بار بدعا کریں صبح تک یہ بد دعا کرتے رہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اگر خامند رات کو بلائے تو بیوی بی کو آنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے ورنہ فرشتے صبح تک لانتے کریں گے تو اگر دن کے وقت خامد اپنی وائف کو بلائے تو تو جواب یہ ہے کہ دن کے وقت بھی بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خامند کے بلانے پہ حاضر نہ ہو یا وہ بلائے تو یہ انکار کر دے اور خواہش پوری کرنے کے سلسلے میں ان کے انکار کرے اور تعامل نہ کرے دن کے وقت بھی یہ منع ہے لیکن رات کے وقت اس معاملے میں زیادہ سختی ہے اگر دین کے وقت خان بلاتا ہے تو تب بھی بیوی کو خامن سے تعامل کرنا چاہیے اور اس بارے میں دیگر احادیث بھی بہت واضح ہیں ایک روایت سے چلتا ہے کہ اگر عورت تنور پہ کھڑی ہے یعنی کہ روٹیاں بنا رہی ہے کھانا بنا رہی ہے خامن بلائے تو حاضر ہو جائے ان یعنی کے وہ کام چھوڑ کے ادھر پہنچ جائے اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں اگر ایسی عورت خامد سے تعاون نہیں کرتی تو پھر خامت دائیں بائیں دیکھتا ہے دیگر عورتوں سے تعلقات مناتا ہے تو اگر عورت اس کی خواہش کو پورا کرے تو اس کی نگاہیں جھکی رہیں گی اور وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا اگر اس کی توجہ دائیں بائیں جا رہی ہے اور بیوی تعاون کرے تو اس کی توجہ ادھر سے بیوی کی طرف مبزول ہو جائے گی اس کے بعد باب نمبر تیرہ باب ما یق من مندر النساء یہ باب ہے کس بارے میں اس بارے میں کہ عورتوں کو مارنا مکرو ہے عورتوں کو مارنا ناپسندیدہ ہے اپنی بیوی کی پٹائی کرنا یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے غیر مناسب ہے حدیث نمبر ایک ہزار اکتیس ون زیرو تھری ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عبداللہ بن ابنظم قال عبداللہ بن ضماں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں خطابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ودا کر اور عورتوں کا تذکرہ کیا یعنی خطبہ دیا اور خطبے میں کس کا تذکرہ کیا عورتوں کا فقال تو آپ نے کہا یا آمید و احد و کم یا ہو جل دل تم میں سے کوئی قصد کرتا ہے مارتا ہے اپنی بیوی بی کو ایسے کوڑے مارتا ہے جیسے غلام کو مارے جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم لوگ بیوی بی کو ایسے مارتے ہو جیسے کوئی آدمی اپنے غلام کو مارتا ہے یعنی کہ آپ دلاد ہو تو فرمائے یا امید و احدکم تم میں سے کوئی قصد کرتا ہے یجید ملا ہو اپنی بیوی بی کو ایسے کوڑے مارتا ہے جلد دل جیسے لوگ اس کو مارتے ہیں اپنے غلاموں کو فل اللہ یوزا من آخری یوم ہی کہ وہ اپنے دن کے آخری حصے میں اپنی اسی وائف سے جمع کرے یعنی کہ آپ نے تجب کا اظہار کیا کہ اپنی وائف سے تم مستغنی نہیں ہو بے نیاز نہیں ہو اسی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو اسی کے ساتھ رات کو تعلق قائم کرتے ہو اور اسی کی صبح پٹائی کرتے ہو اس کے اوپر ظلم کرتے ہو اسے مارتے ہو یعنی کہ انسان کو شرم کرنی چاہیے سوچنا چاہیے کہ یہ میری شریک حیات ہے یہ میری دوست ہے میں رات کو اس کے ساتھ سوتا ہوں اس کے ساتھ میں لیٹتا ہوں اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہوں اور صبح میں اسی کی پٹائی کروں اس کو ماروں اس پہ ظلم کروں یہ سوچنا چاہیے تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کیا ہیں رحمت اللہ عالمین اور جہاں پہ اللہ اللہ کے رسول نے عورتوں کی پٹائی کی تھوڑی بہت اجازت دی ہے وہ بھی اس لیے نہیں دی کہ عورتوں پہ ظلم ہو وہ بھی اس لیے دی ہے تاکہ عورت طلاق سے بچ جائے کس سے بچ جائے طلاق, طلاق, طلاق سے بچ جائے یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت خامن سے تعمل نہیں کرتی اور خامد اس کو سمجھاتا ہے نصیحت کرتا ہے پھر وہ ہلکی پھلکی کبھی پٹائی کر دیتا ہے تو اس کے بعد عورت سمجھاتی ہے اور اس کے اور مرد بھی اس کے بعد اچھا رویہ اپنا لیتا ہے غصہ نکال لیا اچھا رویہ اپنا لیا اور پھر ان کا گھر ہمیشہ کے لیے اچھے انداز سے چلتا ہے لیکن اگر یلکی پھلکی پٹائی کی جاس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا پھر آگے چل کے مسئلہ کہاں تک پہنچے گا طلاق تک پہنچے گا تو کیا عورت کا ایک تھپڑ کھا لینا اور اپنا گھر بچا لینا یہ بہتر ہے عورت کے لیے یا یہ بہتر ہے کہ تھپڑ نہیں کھانا طلاق لینی ہے دے دو گھر تباہ و برباد ہوتا ہے ہو جائے میری اولاد اجڑتی ہے تو اجڑ جائے اور وہ تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے ہر عقلم مند اس کا یہیں جواب دے گا کہ یہ بہتر ہے کہ عورت آدھا تھپڑ کھا لے اور اس کے بعد اپنا رویہ تبدیل کر لے اپنا گھر بچا لے اپنے بچوں کو بچا لے اور اپنے والدین کے پاس بری خبر لے کر نہ جائے ورنہ وہ بوڑھے ہیں جب ان کے پاس خبر پہنچے گی طلاق کی تو وہ بھی ٹینشن کا شکار ہوں گے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے کہا ہلکی پھلکی پٹائی ایسی پٹائی نہیں جس سے ہڈیاں ٹوٹ جائیں ایسی پٹائی نہیں جس سے خون نکل آئے ایسی پٹائی نہیں جس کی وجہ سے ورم پڑ جائیں جسم پہ نہیں کبھی وہ بھی کبھی اللہ اسلام کیا کہتا ہے آپ سمجھائیں برداشت کریں صبر کریں آپ دیکھیں نہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کیا مارنے کو کم دے رہی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اسی سے تم رات کو اپنی خواہش پوری کرتے ہو اسی کے ساتھ لیٹتے ہو اسی سے پیار کرتے ہو اور اسی کے اوپر صبح ظلم کرو تو فرمایا یا امدو اہدو کم تم میں سے کوئی کسر کرتا ہے یعنی کس کا کسر کرتا ہے اپنی بیوی کا یعنی کہ یج ردو امراط جلد للاپ دے ایسے کوڑے مارتا ہے جیسے غلام کو کوڑے مالے جاتے ہیں فَلْعَلَّهُ يُدَاجِوَا شَيْد کو شید کے وہ اسی سے تعلق قیم کرے من آخر یوم ہی آپ اس دن کے آخری حصے میں ثُمَّ وَعَدَهُمْ فی ضَحِقِهِمْ مِنَ الظَّرْتَتِي پھر آپ نے انہیں روکا کہ ان کو لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے نا ایک تو آپ نے عورتوں کے بارے میں سمجھایا اور خطبے میں سمجھایا دیکھیے کہ نبی علیہ السلام عورتوں کے لیے رحمت العالمین ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد سما پھر ان کو روکا ان کو واد و نصیحت کی کس معاملے میں فی غاہر کی نظرتا تھی بادنے سے ہنسنے پہ یعنی کہ آپ کی ہوا نکلی ہے پچھلی شرم سے آواز کے ساتھ اس پہ ہنسے کیوں آپ نے کہا اس پہ ہنسنے کی کیا ضرورت ہے یہ کون سی ہنسنے والی بات ہے سما وادوں پھر آپ نے ان کو واد و نصیحت کی ان کے پادنے پہ ہنسنے کے بارے میں وکال آپ نے فرمایا لما یتھا تم میں سے کیوں کوئی ہنستا ہے اس چیز پہ جس کا ارتکاب وہ خود بھی کرتا ہے یعنی کہ ہر ایک کبھی نہ کبھی پاتتا ہے اس کی یعنی کہ کبھی اس کے پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے اور گیس نکلتی ہے وا ہوتی ہے آواز کے ساتھ خارج ہوتی ہے تو آواز ہر کوئی کبھی نہ کبھی نکال بیٹھتا ہے تو دوسرا آواز نکالے آپ اس کے اوپر کیوں ہنستے ہیں اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے تو یہ ایک فضول سی بات ہے سمجھدار لوگ ایسی حرکت نہیں, نہیں, نہیں کرتے تو آپ نے اس سے بھی روکا ہے منع کیا ہے اس کے بعد کتاب کے مہلف کتاب کے رائٹر شیخ صالح شامی كہتے ہیں کہ آپ دیكھیے یہاں پہ آٹھ سو تیس نمبر حدیث بھی آٹھ سو تیس نمبر حدیث كون سی ہے یہ وہی حدیث ہے جس میں جناب جابر بن عبداللہ نے نبی علی الصلاۃ والسلام کے حج کا طریقہ بیان کیا ہے كہ آپ حج میں کہاں کہاں گئے کیا کچھ آپ نے کیا تو وہاں پہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب آپ نے خطبہ دیا حد کا خطبہ تو آپ نے اس موقع پہ کہا تھا کہ لوگوں عورتوں کے معاملہ سے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور وہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کسی ایسے شخص کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں جس کے گھر میں داخل ہونے کو مرد نہ پسند کرتا ہے خامد نہ پسند کرتا ہے یعنی کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا مرد داخل نہ ہو جس کے داخلے کو آپ کا خاون پسند نہ نہ کرتا ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو ہو سکتا ہے خاون کسی اور کا داخلہ بند کر دے تو عورت کو اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ضرور آئے گا وہ اور ضرور آئے گی ورنہ میں چلی جاؤں گی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے شریعت کہتی ہے کہ اس معاملے میں خاون کی بات ماننی چاہیے اچھا وہاں پہ آپ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر عورت آپ کے گھر میں کسی ایسے مرد کو داخل کرتی ہے جس کے داخل ہونے کو آپ پسند نہیں کرتے تو اس پہ آپ اپنی وائف کی ہلکی پھلکی پٹائی کر سکتے ہیں تو ورنہ آپ نے اس حدیث میں کیا کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اب باب نمبر چودہ یہ باب کیا باب فتنت الرجالی بن نسائی فتنہ کس کو کہتے ہیں آزمائش کو امتحان کو مردوں کا عورتوں کے ذریعے امتحان مردوں کا عورتوں کے ذریعے امتحان اس بارے میں یہ باب ہے یعنی کہ عورتیں مردوں کے لیے کیا ہے فتنہ ہیں اور مردوں کا امتحان ہوتا ہے ازمائش ہوتی ہے اللہ ان کا امتحان لیتا ہے کن کے ذریعے عورتوں کے ذریعے آپ کی وائف بھی آپ کے لیے فتنہ ہے امتحان ہے اور دیگر عورتیں بھی آپ کے لیے کیا ہیں فتنہ ہے امتحان ہیں کیسے یہ پڑھتے ہیں عدیث نمبر ایک ہزار بتیس ون زیرو تھری ٹو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عثامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت جناب عثامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے یہ ہے وہ عثامہ جن کی والد زید کو نبی علی اسلام نے کیا بنایا ہوا تھا اپنا منہ بولا بیٹا کرار دیا تھا تو آپ زید سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور اسامہ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے تو اسامہ بن زید سے روایت ہے اور روایت کرتے ہیں نبی علی سات اسلام سے کہ آپ نے فرمایا مات بادی فتنت ادر ادر رجا علی منسائی من میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا یعنی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے بعد جو فتنہ مردوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ کن کا فتنہ ہے عورتوں کا فتنہ تو عورتوں کے ذریعے مردوں کا امتحان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ان من ازواد کم اولاد کم ادو اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے دشمن ہوتے ہیں ان سے بچ کر رہو کئی بیویاں تمہاری کیا ہیں دشمن ہیں کیا مراد کہ جو بیوی آپ کو اسلام سے دور کرے شریعت سے دور کرے نماز سے دور کرے اللہ کے رسول سے دور کرے رب سے دور کرے وہ آپ کی دشمن ہے اور جو بیوی آپ کو شریعت کے قریب لے کر جائے قرآن کی طرف لے کر جائے تلاوت کرنے کی ترغیب دے آپ سے یہ کہے کہ فلاں درس میں چلتے ہیں درس سنتے ہیں خطبہ جمعہ کے لیے آپ کیوں نہیں جا رہے نماز میں آپ سستی کیوں کرتے ہیں صبح آج آپ کیوں نہیں اٹھے رات کو آپ جلدی کیوں نہیں سوتے تاکہ فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں تو یہ وہ عورت ہے جو آپ کے لیے کیا ہے خزانہ ہے نعمت ہے یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ خیر دنیا کو متا دنیا ساری کی ساری کیا ہے ختم ہونے والا سامان ہے دنیا کی ہر چیز کیا ہے ختم ہونے والی ہے ختم ہونے والا سامان ہے وہ خیر متا دنیا المرات الصالحہ اور دنیا کی ان چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نیک بیوی ہے تو نیک بیوی نعمت ہے عورتیں فتنہ ہیں اس کی تائید اس ایسے بھی ہوتی ہے عمران میں اللہ فرماتے ہیں ضوین علی اللہ صحب الشہواط والمنین کے عورتوں کے لیے من چاہی چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے ان کے اللہ تعالیٰ انسان کے امتحان لے رہے ہیں امتحان کس کے ذریعے ہوتا ہے اولاد کے ذریعے مال کے ذریعے زمینوں کے ذریعے جانوروں کے ذریعے یہ ساری جو نعمتیں ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالی آپ کا امتحان لے رہے ہیں اور یہ چیزیں انسان کے لیے خوش نما بنا دی گئی ہیں انسان کو بڑی پیاری لگتی ہیں اب امتحان ہوتا ہے کہ آپ اولاد کے معاملے میں اللہ تعالی کو یاد رکھتے ہیں کہ یاد نہیں رکھتے اولاد کی تربیت آپ کیسے کر رہے ہیں مال کے معاملے میں آپ کا امتحان ہے مال حاصل کیسے کیا ہے استعمال کہاں پہ کر رہے ہیں اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مال کی وجہ سے آپ نمازیں چھوڑ رہے ہوں نماز کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے ہوں لیکن ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے سب سے پہلے جس کا نام لیا وہ عورتیں ہیں زوی نلناسیحب شہواتی من سب سے پہلے اللہ نے عورتوں کا نام لیا ہے تو عورتوں کے ذریعے انسان کا امتحان ہوتا ہے عورت پہ انسان کی نگاہ پڑتی ہے تو انسان کی توجہ اس کے حسن و جمال کی طرف چلی جاتی ہے اور عورت ویسے بھی کئی دفعہ شیطان بن کر سامنے آتی ہے شیطانی حرکتیں کرے ہوتی ہے اس کی چال ہوتی ہے آواز اس کی کئی دفعہ شیطانوں جیسی ہوتی ہے یعنی کہ ایسی آواز جو مردوں کو ترغیب دے رہی ہوتی ہے کس چیز کی کہ مجھ سے دوستی لگاؤ مجھ سے یاری لگاؤ تو اس لیے آپ خبردار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا عورت عورتیں سب سے بڑا فتنہ ہیں تمہارے لیے ان کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا تو اگر انسان اپنی وائف کی وجہ سے حرام کماتا ہے اور وائف کی وجہ سے دین سے دور ہو رہا ہے تو عورت کے امتحان میں انسان ناکام ہو رہا ہے اور اگر کوئی ایسی عورت آپ نے لے لی جو دین والی ہے تو کے اوپر ہے نماز روزے کا اہتمام کرنے والی ہے اور آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے ایسی عورت دے رہی دی ہے جس کے ذریعے آپ کے امتحان ہو رہا ہے اور اس امتحان میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار تینتیس ون زیرو تھری تھری میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام امام مسلم ہیں انبی سعید الخدری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی علی اسرات اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا ان دنیا حلوۃ الخیرہ بے شک دنیا میٹھی ہے سر سبز و شاداب ہے اور انسان کا کیا دل چاہتا ہے میٹھی چیزیں کھانے کو اور سر و شاداب چیزوں سے انسان محبت رکھتا ہے کھیتی باڑی سر و شاداب ہوتی ہے نا پھل سر سبز و شاداب ہوتی ہیں انسان کو بڑے پیارے لگتے ہیں میٹھی چیزیں انسان کو بڑی پیاری لگتی ہیں تو انسان ان کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو فرمایا دنیا میٹھی ہے سر و شاداب ہے وَإِنَّ ان اللّہ فِيهَا اور بے شک اللہ تعالیٰ تم اس میں خلیفہ بنانے والا ہے کن کا خلیفہ جو تم سے پہلے رہ رہے ہیں جن کے پاس آج کل دنیا ہے مال ہے بادشاہتیں ہیں محلات ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا جانشین بنانے والا ہے یہ حکومتیں تمہارے پاس آئیں گی یہ خزانے تمہارے پاس آئیں گی یہ مال تمہارے پاس آئے گا اور بے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں یعنی اس دنیا میں کیا بنانے والا ہے خلیفہ بنانے والا ہے فیم دلوقی فتح تو وہ دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو تو کیا پتا چلا دنیا بھی فتنہ ہے اللہ دنیا دے گا تمہارے پاس دنیا آئے گی تو اللہ دیکھے گا کہ اب تم دنیا کے ساتھ کرتے کیا ہو اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتے ہو یا شیطان کی خواہش کے مطابق استعمال کرتے ہو تمہارا پیسہ مساجد پہ لگتا ہے دینی مدارس پہ لگتا ہے دین کے طالب علموں پہ لگتا ہے دینی کتابیں خریدنے پہ لگتا ہے اولاد کی اچھی اور نیک تربیت پہ لگتا ہے یا تمہارا پیسہ لگ رہا ہے کس لیے بے حیائی کے کاموں میں موبائل بچوں کو آپ لے کر دے رہے ہیں تاکہ وہ گانے سنیں گندی فلمیں دیکھیں غیر عورتوں کی تصویریں دیکھیں ڈرامے دیکھیں میوزک سنیں اور پیسہ آپ کا لگ رہا ہے ڈانس کی مدرسے کیمپ کرنے پہ پیسہ آپ کا لگتا ہے شادی کے موقع پہ آپ پیسہ لگاتے ہیں خرچ کرتے ہیں کس پہ حرام کاموں پہ پیسہ آپ کا لگتا ہے بدکاری کو رواج دینے کے لیے اور پیسہ آپ کا لگتا ہے ایسی مجالس کیمپ کرنے کے لیے جن میں شرک ہوتا ہے بدعت ہوتی ہیں آپ ایسی مجالس کیمپ کرتے ہیں جن میں شرک و بدعت کو ترویج دی جا رہی ہے آپ ان علماء کی سرپرستی کرتے ہیں جو اپنے درس میں کفر و شرک بیان کرتے ہیں توحید کے خلاف باتیں کرتے ہیں عادیز کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ آ... آپ کا امتحان ہے مال کے ذریعے آپ کا کیا لیا جا رہا ہے امتحان کا مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے فتق الدنیا فرمایا اس لیے دنیا سے بچو وتق النساء اور عورتوں سے بچو یعنی کہ دھیان سے عورتوں کے معاملے میں شریعت کے مطابق چلو اور دنیا کے معاملے میں شریعت کے مطابق چلو دنیا کو حاصل کرنا ہے کیسے جائز طریقے سے عورت کو حاصل کرنا ہے کیسے جائز طریقے سے کسی کا مال قبضہ کرنے کی اجازت نہیں کسی کا مال لینے کی اجازت نہیں کسی کی بیٹی کسی کی بہن اور کسی کی وائف وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے آپ کے لیے حلال کون ہے آپ کی وائف جیز طریقے سے عورت لے کر آئیں اور دین والی عورت لے کر آئیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں دین کے مطابق شریعت کے مطابق مال حلال طریقے سے کمائیں اور مال کو ایسے خرچ کریں جیسے دین کہتا ہے جیسے شریعت کہتی ہے دنیا کے ذریعے بھی آخرت بنائیں اور عورت کے ذریعے بھی کیا بنائے آخرت بنائے <النِّسَاء> آپ کہہ رہے ہیں عورتوں سے بچو کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی شکل میں تھا کن کی شکل میں تھا عورتوں کی شکل میں تھا جس فتنے کی وجہ سے بنی اسرائیل تباہ و برباد ہوئے وہ جو پہلا فتنا تھا وہ عورتوں کی شکل میں تھا حدیث نمبر ایک ہزار چونتیس ون زیرو تھری فور کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عل وقبت بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال ای یا کم ودخل علنس بن عامر جوہنی رضی اللہ ترن سے رویت ہے کہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکم ودخل علنس عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ ای یا کم ودخل عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ عورتوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو دور رکھو عورتوں سے مراد کون سی عورتیں غیر عورتیں اجنبی عورتیں یعنی کہ آپ اپنی جہاں آپ کی والدہ بیٹھی ہیں وہاں اس کمرے میں آپ جائیں اپنی والدہ کے پاس جائیں اپنی بہن کے پاس آپ جائیں بیٹھیں اپنی دادی کے پاس آپ بیٹھیں نانی کے پاس آپ بیٹھیں خالہ سگی خالہ کے پاس بیٹھیں سگی پھوپھو کے پاس بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جہاں پہ غیر عورتیں بیٹھی ہوں اجنبی عورتیں بیٹھی ہوں وہاں پہ جانے سے آپ بچیں جس کمرے میں کون ہے آپ کی پھپھو کی بیٹیاں خالہ کی بیٹیاں وہ بیٹھی ہوئی ہیں آپ وہاں پہ کیوں جائیں ہاں کو ایک ضروری بات کرنی ہے دروازے پہ کھڑے ہو کے اور انہوں نے پردہ کیا ہوئے تو کر کے آپ باہر آ جائیں لیکن ان کے اندر جا کے بیٹھ جانا تو فرمایا کمد خود علینس اجنبی عورتوں غیر عورتوں کے پاس جانے سے دور رہو اس سے بچو فقال رد من انصار تو انصاریوں میں سے ایک آدمی نے کہا یا <تصفيق> رسول اللہ اللہ رسول افرائی آپ کا کیا خیال ہے الحمو کے بارے میں ہم کے بارے میں کس کے بارے میں ہم ہام واؤ ہم کا معنی ہم آسان کر لیتے ہیں دیور دیور ہم کرتے ہیں عام طور پہ لیکن اگر ذرا گہرائی میں جائیں تو ہم سے مراد خامن کے رشتہ دار مرد ہیں کون سے مرد مراد ہیں جو خامند کے رشتے ہیں ہامند کا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا دیور یا جیٹھ خاون کا چچا ہامند کا ماموں خامند کا چچ... کزن خامد کے چچا کے بیٹے خاون کے پپھو کے بیٹے خامند کی خالہ کے بیٹے یہ سالے مرد سے مراد ہیں تو, فرما... تو جب آپ نے کہا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو تو سوال کرنے والے نے سوال کیا فرعت ہوا کہ آپ کی ان مردوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو خامن کے رشتے دار ہیں ان کے کیا ان سے بھی بچنا ہوگا کیا ان کو بھی بچنا چاہیے تو قال آپ نے فرمایا الحم جو دیور ہے جو جیٹھ ہے وہ عورت کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے موت کی حیثیت رکھتا ہے جیسے انسان موت سے بچتا ہے ایسے دیور جیٹ سے بچنا چاہیے کیوں جو دوسرے محلے کے مرد ہیں وہ آپ کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں نہیں تو عورت ان سے بچی رہے گی لیکن دیور جیٹ اسی گھر کا حصہ ہے اسے کوئی روکنے والا عام طور پہ نہیں ہوتا ٹوکنے والا نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ عورت کا بیٹھنا یا اس کا اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھنا یہ موت کی حیثیت رکھتا ہے گنا میں واقع ہونے کا زیادہ امکان ہے اور کوئی اپنے آپ کو فرشتہ قرار نہ دے ہمارے نبی علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرماتے ہیں ترمجی شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی ایک مرد کسی غیر عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے تنہائی میں وہاں تیسرا کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے تو اس لیے یہ راستے بند کرنے چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ نے کہا ولا تکر بسنا اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو اللہ نے کیا کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی کہ وہ ان راستوں پہ نہیں چلنا جو راستے جنا تک پہنچا دیتے ہیں چاہے ایک دن میں پہنچاتے ہیں چاہے سال لگ جائے کیونکہ کئی لڑکیوں کے ساتھ مردوں کو تعلق کیمپ کرتے کرتے سال لگ جاتا ہے ڈیڑھ سال دو سال تو یہ دوستیاں جو ہیں یہ درست नहीं نہیں ہے آفر تلحما پوچھا گیا سوال کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو فرمایا الحمل تو دیور کیا ہے وہ اور اس کے لیے موت کی حیثیت رکھتا ہے تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں چند حدیثیں رہ گئی ہیں جن کا تعلق اس فصل سے ہے تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئندہ درس میں ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احادیث سمنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں شریعت پہ صحیح ایمانوں میں چلنے والا بنائے اور ان احادیث کی محبت اور ان پہ عمل کرنے کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالے و آخانا الحمد اللہ رب العالمين